کی شدت سے عالم یہ ہوتا ان کے چہرے سرد پڑ جاتے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتے ایسی بے سرو سامانی کے باوجود بھی صحابۂ کے رام ردوال اللہ تعالیٰ مار کی سب سے زیادہ ضرورت کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے یہ صحابہ کا طریقہ اس لیے کہ انہوں نے بڑی جان فشانی سے کام لیا اپنی جانوں کی قربانی دی اپنے مال کی قربانی دی اپنا سب کچھ راہ خدا میں اور محبت رسول میں فدا کر دیا لہذا ان کی اس محبت اور ان کی اس صحابت کا مقابلہ امت کا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا ہے یہ صحابہ کا مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ عَبِي بردتا۔ حضرت ابو بردا سے روایت ہے ان ابھی ہی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد وہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، ابو الحسن اشعری ابو موسا اشعری یہ ان کے والد ہیں ان کے بارے میں کہ حضرت ابو بردا اپنے والد ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں جو ان کے والد ہے حال آپ نے فرمایا رفع النبی یعنی اللہ علیہ وسلم رأسه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے اور یہ وہی کے انتظار میں وحی کے شوق میں کہ ابھی کوئی فرشتہ وہی لے کر اترے گا اس شوق میں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے اور یہ ادا اللہ کو اتنی پیاری تھی اتنی پیاری تھی جس کا تذکرہ اللہ نے خود خورآ بیان فرمایا قد نرا تقلب تکلبی کا بسما. اے حبیب آسمان میں آسمان کی طرف آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا حضرت ابو موسا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے طرف چہرہ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آسمان کے طرف چہرہ اٹھایا کرتے تھے اکثر و بیشتر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا کرتے تھے فقال تو اس کے بعد حضور نے فرمایا نجوموں امنتل سمائی اے لوگوں سنو یہ ستارے جن کو تم دیکھ رہے ہو آسمان میں یہ آسمان کے امین ہے آسمان کے امن و امان کی جگہیں ہیں کہ جب تک یہ ستارے چاند اور سورج آن میں رہیں گے آسمان محفوظ رہے گا یا نجوم سے یہاں شمس اور امر دونوں شامل ہے یعنی جنہیں تم آسمان میں جگمگاتا ہوا دیکھتے ہو سورج ہو چاند ہو ستارے ہو کہ سب کے سب آسمان کی امن و امان والی چیزیں ہیں جب تک وہ رہیں گے آسمان محفوظ رہے گا حضور فرماتے ہیں النجوم نجوم و امنت السما یہ ستارے آسمان کا امان ہے فضا صحبت نجومو اتسما اماتو ادو اور یاد رکھو جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ گزرے گا جس کا آسمان کو وعدہ کیا گیا جس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا یو منتما دل اس دل ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جسے دفتر لپیٹا جاتا ہے دفتر لپیٹا جاتا ہے اس طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے چاند اور سورج اور دیگر ستاروں کو ختم کر دے گا جب یہ ستارے چلے جائیں گے آسمان پر فنا تاری ہو جائے گی اور آسمان ختم ہو جائے گا تو اس سے سمجھ میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح چاند اور سورج اور ستاروں کے وجود سے آسمان محفوظ ہے اس طرح یہ بات بھی سنو حضور نے فرمایا وہ انا امنتل اسحابی اور میں میرے صحابہ کے لیے امن و امان والا ہوں میں اپنے صحابہ کے لیے امن و امان اور سلامتی والا ہوں حضور فرماتے ہیں زحب تو جب میں چلا جاؤں گا فضا ذہب تو انا جب میں چلا جاؤں گا اتا اصحابی ما یو ادون تو میرے صحابہ پر وہ باتیں گزرے گی جن کا ان کو وعدہ کیا گیا یعنی کتنے سامنے آئیں گے جنگیں ہوگی طرح طرح کے فتنے چرم لیں گے اور جن چیزوں کا وعدہ انہیں کیا گیا باتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا حضور فرماتے ہیں, میں میرے صحابہ کے لئے امن و امان والا ہوں جب تک میں ہوں میرے صحابہ کسی پریشانی سے دو چار نہیں ہو سکتے اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن و امان پھر حضور فرماتے ہیں آگے وہی اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امان والے ہیں سلامتی والے ہیں جب تک یہ صحابہ رہیں گے امت جو ہے امن و سلامتی میں رہے گی پھر اس کے بعد فرمایا پیسہ صاحبہ اصحابی جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اتا امتی ما ادول تو اس وقت میری امت پر وہ باتیں آئے گی جن کا ان کو وعدہ کیا گیا اللہ تو اس سے سمجھ میں آیا صحابہ کے رام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ خیر و برکت کے نجوم تھے خیر و برکت کے چڑاغ تھے جب تک دنیا میں رہے امت محفوظ رہی اور جب ان کا دور ختم ہوا تو زمانے نے دیکھا کہ ان کے زمانے کے بعد یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد معتزلی فرقہ اٹھا شیوں کا فرقہ اٹھنا اٹھا روافظ کا فتنہ اٹھا اسی طرح فلاسفہ کا فتنہ اٹھا اور اسی طرح منافقہ کا فتنہ اٹھا اور دنیا نے دیکھا جیسے جیسے دور صحابہ کے دور سے دور ہوا دنیا نے جھوٹے دعوے دار دیکھے معذہ اپنے آپ کو قرآن کا متبے کے منکر دیکھے اسی طرح قرآن کے منکر کو دیکھا گیا اسی طرح قسم قسم کے محاویت وغیرہ فرقے دنیا نے دیکھے جب تک صحابہ موجود تھے ایسے کسی فتنے کو سر اٹھانے کی نوبت نہیں آئی ہے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی والا اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و سلامتی والے اب ذرا سوچیں کہ جن کی وجہ سے ساری امت کو امن و سلامتی والی ملے امن و سلامتی ملے جن کی وجہ سے ساری امت چین و سکون میں رہے کیا ایسے بزرگوں کی شان میں گالی بکنا جائز ہے نہیں ہر کس نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور گالی دینے والے گروہ کے بارے میں فرما دیا ان قریب یہ قوم آئے گی میرے صحابہ کو گالی دے گی ان کی شان گھٹائے گی تو ان کے بارے میں بھی ہمیں حکم دے دیا تو ان کے پاس نہ بیٹھیں نہ ان کے ساتھ کھائیں نہ پیئیں نہ ان سے نکاح کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے ان حدیثوں کی روشنی میں رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ایک قویل حدیث سنے وعن ابی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایتیں قال آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جاتی علن ناس زمانن لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا ایسا زمانہ فیغزو فی عام من الناس تو اس وقت لوگوں کا ایک گروہ جنگ کرے گا جہاد کر نا تو اس وقت حضور نے فرمایا فَيَقُولُونَ تو لوگ کہیں گے حلفی کم من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ہے یا حضور علیہ اللہ وسلام کی صحبت پائی کیا ایسا کوئی ہے یعنی اس گروہ میں تو کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے اس گروہ میں کوئی صحابی موجود ہے جب یہ کہیں گے فیحق تو وہ لوگ کہیں گے نام ہاں اس جنگ کرنے والے گروہ میں صحابی ہے تو حضور فرماتے ہیں فیوف تہ تو اس صحابی کی برکت سے ان جنگ کرنے والے جہاد کرنے والے مومنین کو فتح عطا کی جائے گی صحابہ کی برکت سے صحابی کی برکت سے انہیں فتح و نصرت حاصل ہوگی پھر اس کے بعد حضور علیہ سلاد وسلام بیان کرتے ہیں سما جاتی علیہ ناسی پھر لوگوں پر ایک اور سمانہ آئے گا فی من الناس کہ ان میں کا ایک گروہ لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گا جہاد کرے گا فی تو کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس گروہ میں ایسا کوئی ہے جس نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت پائی یعنی حضور کے صحابہ کا سمانہ پایا فیقال تو یہ لوگ کہیں گے نام ہاں ہم میں کوئی تابئی موجود ہے وہ موجود ہے جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا حضور کے صحابہ کو دیکھا ایسے لوگ موجود ہیں اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں لَهُم تو اس صحابی کے برکت سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا فرمائے گا پتہ عطا فرمائے گا یہ حدیث دیکھیں اس حدیث میں حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا تنگ کریں گے جہاد کریں گے سامنے والے پوچھیں گے کیا تم میں کوئی حضور کا صحابی موجود ہے کہیں گے ہاں تو اس صحابی کی برکت سے اس جنگ میں پتہ نصرت حاصل ہوگی پھر حضور نے فرمایا ایک اور زمانہ آئے گا جس کے بارے میں لوگ پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے صحابہ کا زمانہ پایا ان کی صحبت پائی لوگ کہیں گے ہاں ہم میں تابعی موجود ہے تو اس تابعی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پتہ ہو نصرت فرمائے گا یہ صحابہ کا فیض نہیں تو اور کیا ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے جنگوں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہو لڑائی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہو تو سوچو یہ کتنی برکت والی شخصیتیں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تازہ بڑی رات کو آسان فرما دے تو اس سے سمجھ میں آیا کا مقام پھر حضور فرماتے ہیں زمانوں پھر ایک اور زمانہ آئے گا فج حضوف تو اس وقت بھی لوگوں کا ایک گروہ جہاد کرے گا جنگ کرے گا فجوکال تو ان سے پوچھا جائے گا حلفی کم من صحابہ من صحابہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور علیہ سلاد وسلام کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والے تابعین کی صحبت پائیلون تو وہ کہیں گے ہاں ہم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ کے تابعین کے دور کو پایا اور تابعین کا درجہ پایا تو حضور فرماتے ہیں فیوف تو اس طبع تابعین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا کامیابی عطا فرمائے گا تو یہ تو تب تاب کی برکت اس سے سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ سلا تو فیصان و کرم سے صحابہ مالا مال ہوئے تو ان کی برکتوں سے امت کو کامیابی ملی اور صحابہ کی برکتوں سے تابعین کا طبقہ مالا مال ہوا تو صحابہ کی برکت سے انہیں کامیابی ملے گی اور تابعین کی برکت سے تب تابعین مالا مال ہوئے تو تب تابعین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو کامیابی عطا فرمائی اور تاریخ شائد ہے تب تابعین کا زمانہ جس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ حضور کے زمانے سے ایک سو بیس ہجری تک صحابائی کرام ردو اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت رہی سب سے آخر میں اور جس وقت صحابی کا انتقال ہوا آخری صحابی کا انتقال ہوا وہ زمانہ ایک سو بیس ہجری کا تھا اس کے بعد تابعین کا دور ایک سو ستر ایک سو اسی سال ایک سو اسی ہجری تک رہا اور اس کے بعد 220 سو بیس تک طبعے تابعین کا زمانہ رہا اور اس 220 صدی کی آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھے انہیں سالوں میں قصرہ بھی فتح ہوا انہی سالوں میں شام بھی فتح ہوا انہی سالوں میں مصر بھی فتح ہوا انہی سالوں میں, میں افریقہ بھی, بھی فتح ہوا اور انہی سالوں میں دنیا کے سب سے بڑے حصے یعنی تیسرے بلکہ تین سلوس پر تین حصوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا جس کس جانب مسلمانوں کا نش گیا گیا و نصرت نے ان کے قدم میں اور ہندوستان چین اور مختلف ممالک میں پرچم اسلام لہراتا نظر آیا یہ صحابہ کی برکتیں کہ دو سو بیس تک طب تاب کا زمانہ اور اس زمانے کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کو جتنا فروغ ملا جتنے ملکوں میں آج اسلام پھیلا ہے وہ وہی دو سو بیس سال کی برکتیں ہیں جو اب تک رما دواں ہے اس کے بعد کسی کو گل کھلانے کی ہمت نہیں ہوئی جو ہمت حضور علیہ السلاۃ وسلام کے صحابہ تابعین کر گئے صبح قیامت تک کوئی ان گروہ کے برابر نہیں ہو سکتا کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے آج پوری ملت اسلامیہ میں کوئی ایسی قربانی دینے والا موجود نہیں ہے یہ صحابہ کا مرتبہ مگر لوگ طرح طرح کے میں ڈالتے ہیں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کرتے ہیں اور شان صحابہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یاد رہے جن کا مرتبہ رب تبارت مطالعہ بیان کر دے میرے عقائی کریم بیان کر دے اور جنہیں صحابہ بیان کرے اور ساری امت کے جنیل علما فضلا اور اور کیا بیان کرے اسے کون مٹا سکتا ہے کوئی نہیں مٹا سکتا وہ خود مٹ آئیں گے مگر شان صحابہ کبھی نہیں مٹا پائیں گے آپ تاریخ حضرت علامہ یوسف نبہانی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب پر جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے شروع میں حضرت امام غزالی کا قول پیش کیا حضرت شہاب الدین سوہوری کا قول پیش کیا سرکار خوش اعظم کا قول پیش کیا امت کے اکابل اولیاء کے اقوال کو پیش کر کے ثابت کیا کہ صحابہ سے لے کر اب تک کے امت کے بڑے بڑے اولیاء کا مذہب وہی تھا جس مذہب پر آج الحمد اہل سنت قائم ہیں۔ اہل سنت کا ہی اہل سنت کا مذہب ہے اہل سنت کا ہم نہ راوضی ہیں نہ خارجی ہیں ہم نہ صحابہ کے دشمن ہیں نہ ہم اہل بیت کے دشمن ہے بلکہ دونوں سے محبت رکھنے والے ہیں دونوں سے محبت رکھنے والے اور دونوں کی محبت میں حد سے بڑھنے والے بھی نہیں ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے بھی نہیں بلکہ وہ محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا حکم ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمایا ہمارے صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا جس طرح ماننے کا حکم دیا اسی طرح مانا نہ اس طرح اپنی طرف سے بڑھائی جائیں چاند اتنی گڑائی گٹائی کہ خارجی ہو جائیں بلکہ اہل سنت کے سچے راستے پر قائم ہو کر اس طرح آخری وقت کہنے کی دے سعادت ملی، انہیں جانا انہیں مانا،, انہیں مانا نہ رکھا خیر سے اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ صحابہ کا منصب اور الحمد ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالان ہوں آپ کی ولادت با اختلاف روایر 80, 80 روایت اسی اٹھاسی مختلف روایتیں لیکن اتنا مان لیجئے کہ ستر ہجری سے لے کر نبے ہجری کے درمیان میں آپ کی ولادت ہوئی اور جس پر حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جذب فرمایا کہ صحابہ کے دور کا آخری سال ایک سو بیس ہجری ہے ایک سو بیس سمجھ میں آیا ہمارے امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم نو مالب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا زمانہ پایا اور بہت بڑے بڑے صحابہ سے آپ نے لقا فرمائی یہاں تک کہ حضرت انس نے مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت سے آپ مالا مال ہوئے بڑے بڑے صحابہ کی زیارت سے مالا مال ہوئے اور حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جس گروہ میں صحابی ہوں گے انہیں بھی فتح ملے گی اور جس گروہ میں تابئی ہوں گے انہیں بھی فتح ملے گی اور جس گروہ میں طبع ہوں گے انہیں بھی فتح ملے گی الحمدللہ اہل سنت حنفی لوگوں کا یہ کارواں وہاں پہنچتا ہے جس کارواں کا پیشوا تابعین بلکہ سجد التابرین حضرت امام اعظم ابو حریما کے ساتھ ہے اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے کامیابی کی مشانتہ فرمائی تو اس سے سمجھ میں آیا جانب امام آزم کی ذات ہوگی فتح و نصرت اسی جانب ہوگی فتح و کامیابی اسی جانب ہوگی ہم غیر مقلب بھی نہیں کہ بزرگوں کی غلامی کا پٹا اپنی کردن سے نکال کے پھینک دیں نہیں ہمارے یہاں شریعت پر طبیعت کو حجت نہیں ہوتی بلکہ ہر مسئلے پر شریعت کو حجت دیتے ہیں شریعت کو اور تا عمر ہمارے اکابن نے جیسے بتایا تا عمر اپنے بڑوں کے غلام بن کے رہو اپنے بلوں کے اعلی حضرت امام احمد رضا سے یہ فرمایا گیا کہ حضور آپ نے تہارت کے مسئلے پر اتنے سارے ابوا پر اور اتنے سارے مسائل پر آپ نے تقریباً چودہ سو پر مشتمل تہارت کباب پتاور رضویہ میں موجود ہے اتنی زخیم جو ہے اور اتنی مزید گفتگو آپ نے مختلف مسائل پر بیان فرمائی کہ ایسی گفتگو آپ سے پہلے کے بزرگوں میں نہیں ملتی تو اس وقت اعلی حضرت نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا میری ذاتی پراپرٹی ہے یہ نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا لوگوں سنو یہ تو میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے اس بچے اور غلام کے لیے چھوڑ دیا ایسا نہیں تھا کہ میرے بزرگوں کو معلوم نہیں تھا یقیناً میرے بزرگوں کو معلوم تھا مگر انہوں نے اس بچے کے لیے چھوڑ دیا یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو اپنے بڑوں کا احترام کرو اور ان کی روش نہ چھوڑو مسائل شرری میں خیر مقلدیت اختیار نہ کرو بلکہ وہ وہ انداز اپناؤ جو انداز اہل سنت والجماعت جماعت کے اکابر کا تھا ہمارے اولیاء کا تھا ہمارے بڑے بڑے اصناف کا تھا جس روش پر وہ قائم رہے انہی پر قائم رہے کیونکہ انہی کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو ان سے جو ہٹا وہ جہنم میں بھی الگ ہوگا جو بڑی جماعت سے لوگوں کی بڑی جماعت مراد نہیں ہے اب دھوکا دیا جاتا ہے کہ جس طرف اکثریت پائی جائے وہی حق پر ہے اور اکثریت میں عوام کو پیش کرتے ہیں ایسا نہیں اکثریت سے مراد بڑی جماعت سے مراد کیا ہے لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہو گئے بڑی جماعت سے دورے حاضر کی جماعت مراد لیتے ہیں ایسا نہیں ہے بڑی جماعت سے مراد ابھی اس زمانے سے حضور کے زمانے تک امت کے بڑے بڑے اولیاء صحابہ تابعین تابین جس مسلک اور مذہب پر قائم رہے اس بڑی جماعت کا نام سباد آزم ہے ان کی پیروی ہم پر لازم ہے نہ کہ جاہل عوام کے ٹولے کی و فرماورداری ہم پر لازم کی گئی ہے عوام کے ٹولے کی اطاعت ہم پر لازم نہیں ہے صحابہ اور علماء کے بڑی جماعت بڑے گروہ کی اطاعت ہم پر لازم ہے ان کی راہ کو نہ چھوڑیں ان کی راہ پر قائم رہیں انشاءاللہ اللہ دنیا بھی با کمال رہے گی اور آخرت بھی ان با کمال رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم ابن حسین ابن حسین, یہ حسین, سے سین سے نہیں ابن حسین فرماتے ہیں کال آپ نے فرمایا شریعت ان سے بیزار ہو جائے گی وہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے مگر ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی پھر فرمایا وَلَا وہ خیانت کریں گے ان کے پاس کوئی مال رکھا گیا امانت کے طور پر اس میں خیانت کریں گے مسجد کا مال ہے اس میں خیانت کریں گے درگاہوں کا مال ہے اس میں خیانت کریں گے بیت المال کا مال ہے اس میں خیانت کریں گے بھائی کی پراپرٹی کا مال ہے اس میں خیانت کریں گے اپنی بہنوں کا مال ہے اس میں خیانت کریں گے اپنے بیٹوں کے مال میں خیانت کریں گے بلکہ خود کے مال میں خیانت کریں گے آدمی خود کے مال میں کیسے خیانت کرے گا خود کے مال میں خیانت دیکھیے امانت رسک جو ہے اللہ کی جانب سے ہمیں ایک امانت ہے اور اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہم جو تمہیں دیں اس میں سے جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں خرچ کریں علم ہے مال ہے جس کے حلال ہے یہ اللہ کی جانب سے ہمیں دی ہوئی امانتیں ہیں اب اگر ہم اسے نہ کاموں میں خرچ کریں بےجا چیزوں میں خرچ کریں اور ایسی جگہوں پر خرچ کریں جو اس کے مقامات نہیں ہے تو اس رزق میں خود اپنے رزق میں خیانت کہلائے گی اپنے علم میں خیانت کہلائے گی تو ایک زمانہ آئے گا کہ وہ خیانت کریں گے اور حضور فرماتے ہیں ولا یو ولا یو اور انہیں پھر امانت نہیں سونپی جائے گی انہیں امانت دار نہیں بنایا جائے گا اسی لیے حضور نے فرمایا لا ایمان علی من لا امان طل اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں امانت داری نہیں اللہ و اکبر ہمارے بزرگوں کی امانت داری اس پر پوری ملت کو جو ہے آج تک فخر حاصل ہے میرے عقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ خود آپ کی ساتھ کے قریش اور بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے عرب کے روسہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے حضور کے پاس رکھا کرتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا وصف جس کا اقرار کابلوں نے کیا تھا وہ امین ہی لقب تھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا تو سارے کفار نے کہا تھا ہم نے آپ کو امین پایا امین ہونا بہت ساری خوبیوں کی بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے بہت ساری خوبیاں انسان میں پائی جاتی ہے تب جا کے وہ امین بنتا ہے امین بننے کے لیے سچا ہونا ضروری امین بننے کے لیے مال کی محبت سے بیزار ہو کر زاہد ہونا ضروری امیر ہونے کے لیے خوف الہی ہونا ضروری امین ہونے کے لیے, لیے لالچ و حص سے دور ہونا ضروری ہے ایسی ساری بیماریوں سے جو دل پاک ہو جاتا ہے اس دل میں امانت کی دولت رکھی جاتی ہے اور اس کا نب عام اور اچھے لوگوں میں امین کا ہوا کرتا ہے امین ایسے بنتا ہے حضور نے فرمایا کہ ان کو امانت نہیں دی جائے گی پھر فرمایا بلا ینا بلا یفونا اور وہ لوگ وعدہ کریں گے تو وعدہ پورا نہیں کریں گے وعدہ توڑیں گے عہد شکنی کریں گے پھر حضور نے فرمایا اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا ان میں چربی ظاہر ہوگی سمن سے مراد ہے یہاں موٹاپا موٹاپا سی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ دین کے مقابلے میں دنیا کو فضیلت دیں گے دنیا کی غذائیں دنیا کا ایش و آرام دنیا کی لذتیں وہ اپنائیں گے اور دین کی مشقتیں ترک کر دیں گے زیادہ سونا زیادہ تر سوئے رہیں گے زیادہ تر کھائیں گے کھانے کا عالم یہ ہوگا کہ حلق میں سانس کی بھی جگہ باقی نہ رہے گی اس قدر کھانا ٹھوس کے رکھیں گے اور اس وجہ سے ان کے بدن میں چربی کی فراوانی ہو جائے گی اور یہ چربی کی فراوانی انہیں اللہ و رسول کے احکام میں سستی اور کاہلی پیدا کر دے گی ان لوگوں کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ موٹا پے کو یعنی زیادہ کھانا اچھے کھانے کو پسند کریں گے اور پھر فرمایا وہی روایت ان اور ایک روایت میں ہے وہ یہ حلیفون ولا یوستہ وہ حلف اٹھائیں گے قسمیں کھائیں گے مگر ان کی قسمیں ان سے قسم نہیں لی جائے گی متفق انہیں یہ حدیث متفق علیہ در ادوسلام کو نظر آپ پیش کریں اللہ مل सय्यदना ابو مولانا محمد المدنی الجودی والکرم والیہ و صحاب و بارک وسلم صلوات و, و سلام علی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ایک حدیث میں وان عبد بن ابن مغفل عبد الله مغفل سے یہ حدیث مروی ہے من سبے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حضور نے فرمایا ار عبد بن مغفل نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ اللہ اے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھو اللہ کا خوف رکھو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو لا گرزن ممبادی میرے بعد تم ان کو تانا تشنی کا نشانہ نہ بنانا میرے جانے کے بعد اپنے تانوں اور اپنے الزاموں اور اپنی غلط بیانیوں کا انہیں نشانہ نہ بنانا یعنی ان کی شان نہ گھٹانا ان کی شان میں برے کلمات نہ کہنا اس بات کا حکم کس نے دیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو اس سے سمجھ میں آیا اہل سنت جو صحابہ کا ادب کرتے ہیں صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں اور جو اس کے خلاف مذہب ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مذہب اسلام نہیں ہو سکتا روح اسلام نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں نے فرمایا فمن احب ہوں حکبی احب ہوں تو جس نے ان سے محبت کی تو اس وجہ سے کہ میری محبت کی وجہ سے ان کو چاہا یعنی جس کے دل میں میری محبت ہوگی میری محبت کی بنیاد پر وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس حدیث سے سمجھ میں آیا جس دل میں محبت رسول ہوگی اس دل میں محبت صحابہ ضرور ہوگی اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل سے زبان سے محبت رسول کا دعویٰ ہو اور دل میں صحابہ کو لے کر گالی گلوچ والے جملے ہوں تو یہ دونوں باتیں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی کیونکہ خود حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا یعنی اس کے دل میں میری محبت ہوگی اسی محبت رسول کی برکت سے وہ صحابہ سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے محبت کرے گا اس لیے کہ وہ حضور کے صاحب آئے غذبی اب غزہ اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اس کے دل میں میری ذات سے نفرت ہوگی اسی وجہ سے وہ صحابہ سے بھی نفرت کرے گا اللہ اکبر تو جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا صحابہ سے بیر رکھے گا سمجھ لو اس کے دل میں محبت رسول نہیں بلکہ عظمت رسول کے خلاف عقیدہ پایا جاتا ہے محبت رسول کے خلاف عقیدہ پایا جاتا ہے پھر حضور نے فرمایا ومن ازا ازانی جس نے میرے صحابہ کو ازیت دی جس نے کسی میرے صحابہ کو میرے صحابہ کو تکلیف دی ہے نا ومن فقط ازانی تو اس نے مجھے ازیت دی جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ومن ازانی فقد اد اللہ اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ازیت دی اس نے اللہ کو ایزا دی اللہ اکبر پھر اللہ فرمات نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ومن اد اللہ ان کو تو یاد رکھیں جس نے اللہ کو ازیت دی یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ قہر خطب کا شکار ہوا تو ان قریب رب تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا تو اس سے سمجھ میں آیا تو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے گا دل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی جب دل محمدی کو تکلیف ہوگی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور سوئے ادب کہلائے گا اور حضور کی بارگاہ میں اپنے محبوبوں کی ناراضگی یہ رب کی ناراضگی ہے تو اللہ کے محبوبوں سے ادب ناراضگی ہو گئی صحابہ سے ناراضگی ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہوا و جن سے اللہ ناراض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ان کی گرفت فرمائے گا یہ صحابہ کا مذہب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آیت پڑی تھی وہ کلم واد اللہ الحسن یہ سارے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ عطا کر دیا سب کو جنت کا وعدہ عطا فرما دیا یہ عموماً عمومی ہے اور خصوصی طور سے نام لے لے کر اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا کہ اپنے پیاروں میں سے ان دس پیاروں کو جنت کی بشارت دے, دے دوں اللہ اکبر عموماً سارے صحابہ کو جنت کی بشارت ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے سارے کے سارے صحابہ نیک عادل اور جنتی ہیں اب اگر کوئی کسی صحابی کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی کیونکہ یہ اس بات کو جٹ جاتا ہے جو بات اللہ نے بیان کی جو بات رسول اللہ نے بیان کی اور بتاؤ جو اللہ اور رسول کی بات کو جھٹلائے وہ کیا ہوگا وہ خود جہن ہوگا تو جو صحابہ کو جہن کہے وہ خود جہن ہے عصمت صحابہ وہ ہے جسے قرآن و حدیث سے بیان فرمائی اور جس بات کو اللہ اور رسول بیان فرما دے کائنات کا کوئی فرد اسے بدل نہیں سکتا وہ خود بدل جائے گا مگر قول الٰہی اور قول مصطفیٰ ہر کس نہ بدلے گا حضور نے فرمایا عن جابر جابر ابن عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رانی مسنارو رانی اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہ جلائے گی اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس مسلمان کو جہن, جہنم کی آگ نچھ ہوئے گی اور اسے بھی نہ ہوئے گی جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا اللہ اکبر النبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس مسلمان کے مرتبے اور منصب کو جس کی آنکھوں نے مشتبہ کیا تو اب ذرا سوچیں جو شان اس معاملے میں شدید ابو بکر کی ہے سید دنؤ فاروق اعظم کی ہے شہید الناؤ عثمان خلی کی ہے سید اللہ مولائے تائنات کی ہے وہی شان ابو سعید خدری کی بھی ہے وہی شان ابیر بامیا کی بھی ہے وہی شان جاوید عبد اللہ کی بھی ہے وہی مالک کی بھی ہے وہی شان عبد اللہ ابر کی ہے وہی شان عبد بن سلام کی ہے بلکہ وہی شان سارے صحابہ کی ہے سارے صحابہ نے سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عجیب سے عجیب سے لوگ ہیں آج اپنی ہی بات کو سچ سمجھتے ہیں اور اپنی بات اور اپنی خیال آ رہی ہیں اپنی عجیب عجیب کہانیاں اور اس پر ایسی ایسی دلیلیں لاتے ہیں جو دلیلیں نہ ہمارے بزرگوں نے بیان کی نہ انہوں نے کبھی ایسی دلیلیں بیان کرنے کی اجازت دی بلکہ انہوں نے تحقیق کا راستہ چھوڑ کر تلفیق کا راستہ اختیار کیا اور تلفیق اسلام میں حرام ہے تلفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب سے اپنے مطلب کی بات اٹھا لے اپنی مطلب کی اور دونوں کو ملا کے اپنی بات کو ثابت کر لے ایسا نہیں ہوتا ہے جس مذہب کے آپ پیروکار ہیں اسی مذہب کی پیروی کریں ہم حنف ہی ہے تو اب کوئی مسئلہ آ جائے جس میں آپ کو فائدہ دوسرے مذہب سے ملتا ہے تو ایک دلیل وہاں سے اٹھائی ایک دلیل یہاں سے اٹھائی دونوں کو ملا کے ایسی عجیب بات لے کر آئے جو نہ ہمارے بزرگوں نے بیان کی نہ کسی نے بیان کی جیسے اس کی ضرورت جزید نے سب سے پہلے کی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا علانیہ لوگ کہتے کہ تو کیوں شراب پیتا ہے دین موسبی میں جائز تھا جب پینی ہو دینی موسی پر عمل کر لے جب نہیں پینی دینی محمدی پر عمل کر لے اس نے یہ تلفی کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے دیکھا کہ خود اہل بیتے اتہار کے سردار امام علی مقام نے تب اس زمانے میں اس کی تلفیق کو غبارہ نہیں کیا تو اس زمانے میں غلام حسین اس زمانے کے خارجیوں اور کاغذیوں کی تلفیق کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں تلفی کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق اگر ہمیں کہیں سے ملا ہے تو کربلا معلہ سے ملا ہے میدان کربلا سے ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہمارے آقا کی سال پر ہمارا سب کچھ قربان ہمارے آقا نے فرمایا کس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہ چھوے گی تو اس حدیثی سے مسئلہ ثابت کہ کوئی صحابی کبھی بھی جہنم میں نہ جائے گا یہ جی عقیدہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث سے بیان کرتے ہیں اب اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو ایک حدیث لے کر آؤ جس سے کسی صحابی کا جہنم ہی ہونا ثابت ہو بلکہ ایسی حدیثیں لے کر آتے ہیں جس میں عجیب و غریب مانا اپنی طرف سے بنا کے گھٹا بڑا کے ادھر ادھر سے جو ہے پھیلا کے اسے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ کہے جیسے کوئی آج کل کے زمانے کے بہت سارے ایسے ٹھونگی لوگ لوٹاسا مٹکاشا بہت سارے نماز نہیں پڑھتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر نماز معاف ہے نماز نہ پڑھنا یہ الگ جرم ہے اور یہ کہنا کہ ہم پر نماز معاف ہے یہ کفر ہے یہ انکار قرآن اور دلیل وہاں سے اللہ یہ پیش کرے اللہ فرماتا ہے فوائل السلی نماز پڑھنے والوں کے لیے بیل اور ہلاکتوں بربادی ہے بس اس لیے ہم نہیں پڑھتے اللہ فرماتے نمازوں کے لیے ہلاکت اتنی بات بیان کر دے اور آگے کا چھوڑ دے اللہ زین انسلات وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو کتھا کر دیتے ہیں سستی کے ساتھ اپنے وقتوں کو گزار کر پڑھتے ہیں ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکتوں بھروا دی ہے تو آیت میں اپنے مقصد کا ٹکڑا اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہے تو ایسے کو یہی کہا جائے گا کہ تو قرآن پر تراج کرتا ہے قرآن کے معنی کو بدلتا ہے تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس قسم کی تلفیقات اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ اسلام وہ معتبر ہوگا جو اللہ اور رسول کے اخبار کے مطابق ہوگا جو حضور کے قول کے مطابق حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے اسے جہنم کی آگ نہ ہوئے گی پھر فرمایا اور اس, اس مسلمان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے وہ اس مسلمان کو بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا یعنی وہ تابعین کا گرو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا صحابہ نے حضور کو دیکھا ایسے طبقے کے بارے میں بھی فرمایا ان کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی یہ منصب صحابہ ہے یہ معیار صحابہ ہے تو صحابہ کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور فرمایا ولا تسب والا تو صبح صحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو تو اپنا دین و مذہب کبھی ایسا نہ کرنا جس میں کسی صحابی کی شان گٹے ہاں ہمارے بزرگوں کے وہ معاملات ہمارے صحابہ کے وہ آپسی اختلاف اس کو لوگ سہارا بنا کر آڑ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت اس کے برعکس ہے بلکہ یہ ایک اشتہادی مسئلہ تھا کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں تھا کوئی مال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا بس یہ اختلاف تھا کہ سجدر امیر معاویہ نے یہ تقاضا کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان خنی کو قتل کیا ہے انہیں فوراً قتل کرو اور حضرت مولائے کائنات نے یہ فرمایا تھا قطی اختلاف کا زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ ہے پہلے حکومت کی جڑوں کو راشد کر دیا جائے خلافت کے تخت و تاج کو محفوظ کر لیا جائے پھر, پھر ایک ایک کو چن چن کر ان سے انتقام لیا جائے گا دونوں بزرگ اپنی اپنی رائے کے حساب سے صحیح سوچ رہے تھے یہاں حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کرنے کی بات تھی وہاں قتل سے انکار نہیں تھا مگر ایک وقت کے بعد کی مسئلے حد تھی دونوں بزرگ اپنی جگہ پر صحیح تھے اور ان میں سب سے صحیح حضرت علی کرم اللہ تعالی ال کریم تھے ان کا یہ جھگڑا مال و دولت کی بنیاد پر نہیں تھا حکومت کی بنیاد پر نہیں تھا خلافت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ سیدنا امیر المومنین عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر تھا اس میں ان کی کوئی اپنی ساتھی جو ہے دلی دشمنی ہر نہیں تھی بلکہ یہ ایک ان کی خطائے اشتہادی تھی اس مسائل کو چھیڑ چھیڑ کر بزرگوں کی شان کو کھٹایا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی شان کو اللہ تبارک مطالعہ نے بیان کیا میرے آقا نے بیان کیا اور ان کو جنت کا مشتاق پہلے ہی دے دیا جانتے تھے آگے چل کے نالائک آئیں گے تو انہیں جہنمی ثابت ہونے کی ماض اللہ ناپا کوشش کریں گے تو اس وقت غلامان نے کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہونا چاہیے وہ ہتھیار حدیث مستفیٰ تو خود حدیث مستق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کی جماعت کبھی بھی جہنم میں نہ جائے گی یہ حدیث ہے ان کے سامنے رکھ کر انہیں چیلنج کرو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ اپنی تلیل لے کر آؤ ماں ایسے ایسے فتنے برپا کر دیے اور اہل سنت کو الگ الگ گروں میں بچھیرنے کی کوشش کی جبکہ ہمارے بزرگوں کا مشرب مسلک یہی تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی میرے آقا نے فرمایا صحابی کن نجوم بھی آئی میں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جن کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پاؤ گے تو یہ ستارے ہیں اور ستارے سمندر کے سفر میں کام زیادہ کام لگتے ہیں حضور نے فرمایا مسلو اہل بی کسفیلتی نوح میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے من رکی بہا نجا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا وہ من تخلبا وہ وہ جو اس کشتی سے ہٹ گیا پیچھے رہ گیا تو وہ ہلاکو برباد ہو گیا الحمدللہ ہم غریب نواز کے ماننے والے سرکار حوث اعظم کے ماننے والے عال رسول احمدی کو ماننے والے مخدوم سننا کو ماننے والے اہل بیت کے ان عظیم مینارے فضل و کمال کو ماننے والے ہم اہل بیت کی کشتی میں بھی ہیں شانے ابو بکر کے قائل شانے عمر کے قائل سارے صحابہ کے قائل تو اس طرح ہماری نظر ستاروں پر ہے انشاءاللہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے کہلے ویس کی کشتی میں سوار ہے اور اپنی منزل کے لیے ستاروں پر نظر ہے یہ سفینہ کبھی بھی خرچ نہیں ہو سکتا بلکہ انشاءاللہ اپنے منزل مقصود جنت تک ضرور پہنچے گا یہ اہل سنت کا سفینہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور نجم ہیں اور نام ہیں عطرت رسول اللہ کی آخر میں یہ دعا کہ ربتبارک مطالعہ ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے مذہب اور طریقے کے مطابق ہمیں اہل سنت والجماعت پر سختی کے ساتھ قائم رہنے اور عمل کرنے کی فرمائے شہر پٹلات اپنے اندر بہت سارے علمی کارنامے رکھتا ہے آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں کہ تقریباً آج سے پانچ یا 600 سال پہلے کے ایک بزرگ جن کا نام ہے ملک محمد بن احمد اسماعیل غالباً مجھے یاد آ رہا ہے یہ شہر پٹلاب کے تھے جب مکہ مکرمہ آپ سفر کے لیے گئے آپ کے علم و فضل کے ایسے وہاں کے لوگ قائل ہوئے کہ وہیں آپ کو رکھ لیا اور آپ کی ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب جو مصر سے اور الجامت الاشرفیہ سے شائع ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے زاد الاحباب فی مناقب اصحاب اپنے ساتھیوں کے لیے زندگی گزارنے کا سامان کس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان بیان کرنے میں الحمدللہ للہ سو سال پہلے جو اہل سنت یہاں آباد تھے وہ بھی صحابہ کو ماننے والے تھے تو اپنے آبا و استاد سب وہ دین جو ہمیں عرب کی وادی سے صحابہ کے سینوں سے نکل کر تابعین کے پاک دامنوں سے گزر کر ہمارے بزرگوں سے ملا ہے آپ ان کی روش سے ہرگز پیچھے نہ ہٹیں اور آخری بات جنہیں ہم شہن شاہ پتلاج اتا ورد، حضرت شاہ عبد العیز اور فرجون شاہ بابا کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد کا بھی مذہب وہی ہے جو اہل سنت کا ہے آپ نے جو ہے صحابہ کے مختلف درجے بیان فرمانے کے بعد کہا سارے کے سہارے صحابہ اصحاب خیر ہیں یعنی سب کے سب صحابہ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں سب نیکی والے ہیں سب نیکی والے تو ہمارے بزرگ جن کے صدقے ہم کھا کھا کے پل رہے ہیں اب تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گر والے جن بزرگوں کی دین سے ہمیں اسلام ملا تین ملا آج ہم انہی کے مسل کو مذہب کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں خبردار کسی بھی صحابی کی شان اقدس میں کبھی زبان دراز نہ کریں کبھی کوئی ایسی بات نہ بولیں اور حالات نے اتنی تبدیلیاں لی کہ آج تو واٹس ایپ اور دیگر جو ہے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں لوگ اڑاتے ہیں پھیلاتے ہیں صحابہ کے بارے میں مختلف جو ہے حضور کے محبوبوں کی بارگاہ میں مگر یاد رہے یہ سب شیعوں کی جانب سے ہوتا ہے شیوں کی طرف سے غلط روایتیں جھوٹی روایتیں جھوٹی کہانیاں اور ایسی ایسی روایتیں اب ایک مسلمان کو کیا معلوم کہ یہ حدیث کی سند کیا ہے کس نے بیان کی کہاں بیان کی اور اس میں کون سا راوی کیسا ہے ضعیف ہے یا متہم بالکذب ہے یا کتاب ہے یا وزا ہے حدیث کی کس کاشت میں آتا ہے کہاں آتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بیان کر کے اہل سنت کے عقیدے پر وار کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک بار اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہے ناممکن ہے میرے آقا جیسا کوئی دوسرا ہو یہ محال ہے ناممکن ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ امتنا نذیر کا مسئلہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں نہ ان کے جیسا فضل و کمال میں نہ ان کے جیسا عظمت و شان میں نہ ان کے جیسا حسن و جمال میں نہ ان کے جیسا جود و نوال میں نہ ان کے جیسا کوئی خوبی میں ان کے برابر آ سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ مگر طاہر ال پادری اور اس کے متبعین منہاجی آج ایک روایت لے کر آتے ہیں اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر فنا کی نصیر ہے عثمان غنی فنا کے نصیر ہے عمر فلاں کی نظیر ہیں اور علی میری نظیر ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس میں لکھا الملفوظ میں پوچھا کہ حضور کی نظیر ممکن ہے یا محال تو آپ نے فرمایا حضور کا نظیر ہو ہی نہیں سکتا امتناؤ نظیر تو یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور امتناؤ النظیر کے خلاف جو سب سے پہلا عقیدہ ہندوستان میں اپنایا وہ کس نے اپنایا اسماعیل دہلوین جس کے جواب میں علامہ وزر خیرابادی کی مارکت الرا کتاب زبردست اور مائناز تسنی جسے آج بھی دنیا اہل سنت مسئلہ امتناع ال نظیر سے یاد کرتی ہے ایسی مائناز کتاب تو جس کے اردو کے سامنے خود خود فارسی فارسی کے جمی پر جو ہے پسی نا آ جائے ایسی زبردست علم حکمت سے لبریز علم کلام سے لبریز اور زبردست جو ہے تلاحل قاہرہ سے مبرہ کتاب یہ مسئلہ امتناع ال نظیر اللہ محفوظ نے لکھی جس پر خود اسماعیل دہلوی کو خاموش ہونا پڑا اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہے مگر اسے یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو مولانا احمد رضا کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حدیث ہے اور اللہ سرکار اعلی حضرت کے علم حدیث پر اعتراض مگر انہیں پتا نہیں کہ جہاں تمہارے علم حدیث کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے اعلی حضرت کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کے علم حدیث کی ابتدا ہوتی ہے ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے, شاگردوں کے علم حدیث کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں تمہاری انتہا ہوتی ہے اور یہ کہتے اعلی حضرت عظیم البرکت نے جو یہ بیان فرمایا اور یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں ایک راوی نہایت درجے کا ضعیف اور ساقت الاعتبار ہے اور جب مسئلہ اعتقادی ہو تو اس میں ضعیف حدیث حجت اور دلیل نہیں ہوتی اور یہ اصول ہی سے ناواقف ہے جو اصول حدیث کے ساتھ کھلوال کرتا ہو اور طرح طرح کی باتیں لے کر آ کے اور کہتا ہو کہ دیکھو پہلے بھی جو ہے اس طرح کے شیعہ تھے جن سے امام بخاری نے حدیث لی یہ بھی ایک جو ہے صحابہ کشان کو گھٹانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے شیعہ سنی ایک ہے جو انہیں الگ کرنا ہے ان کو الگ کر دو ان کو دو کر دو یہ بھی جو ہے آج اہل سنت کو ایک دوسری راہ پر لے جا کر کے ساتھ اتحاد جو گستاخ صحابہ ہیں ان کے ساتھ اتحاد کا ہمیں درس دیتا ہے جبکہ حضور نے کیا فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو نہ ان سے نکاح کرو نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو یہ حضور نے پابندی لگا دی اب پابندی آپ کس کی مانیں گے حضور کی مانیں گے یا تیر پادری کی حضور کی مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر وہی ہمارا دین ہے مگر یہ کیا کہتا ہے کہ یہ شیوں کے بارے میں یہ دلیل لے کے آتا ہے کہ امام بخاری نے فلاں محدث سے حدیث لی وہ شیعہ تھے یہ لفظوں کی بازی گری ہے یہ لفظ شیعہ کا آغاز ایسے ہوا کہ لفظ شیعن عربی میں فریفتہ اور عاشق کے معنی میں ہوتا ہے تو جو اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی ال کریم کے ساتھ تھے وہ شیعان علی یعنی حضرت علی کے عاشق کہلائے اور جو دوسرے صحابہ کے ساتھ تھے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ شی آنے معاویہ یا شی عثمان کے نام سے موسوم ہوئے مگر یاد رہی یہ سب کے سب نا اہل سنت و جماعت تھے وہ لفظ عاشق کے معنی میں تھا بعد میں یہ لفظ بدلا اور رابضی فتنہ بعد میں وجود میں آیا اور اسی رابسی فتنے نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لفظ شیعہ کا لباس پہن لیا تاکہ لوگ عاشق علی سمجھیں مگر حقیقت میں وہ آشق علی نہیں بلکہ دشمن علی ہے وہ دشمن علی ہے کیونکہ حضرت علی کا دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو حدیث کے خلاف ہو میرے آقا نے فرمایا سارے صحابہ جنتی تو یہ عقیدہ ضرور مولا کائنات کا بھی عقیدہ ہوگا تو جو کسی صحابی کو جہنمی کہے مہاز اللہ ان کو گالی دے وہ کبھی بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی تعالیٰ کریم کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے نا وہ عاشق علی کہلائے مگر وہ عاشق علی نہیں ہے بلکہ وہ گستاخ علی ہے جو حضرت علی کے عطا کردہ دین اور عطا کردہ مسلک و مذہب کے خلاف کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دورے پرفتن میں ہمیں اس عقیدے پر زن فرمائے جس پر ہمارے بزرگ قائم تھے اور اہل سنت والجماعت جماعت میں ہمیں زندہ رکھے اور اہل سنت وال ہی پر موت عطا کرے وہ اہل سنت والجماعت جماعت جس کی شناخت کے لیے آج اس طور میں مسلک کے اعلی حضرت امام احمد رضا کہا جاتا ہے وہی مسلک کے اہل سنت ہے اس پر ہمیں سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر زندگی دے اور اسی پر موت عطا کرے مما علی استخبر اللہ علی وکم علی مومنت المسلمات السلام علیکم رحمت اللہ <وبرکاتہ> میرے اللہ کے نگار رسلا میرے اللہ کے نگار رسار Don't know, Don't know. Ah, I love I love